یس الحرام آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں قتال فی کہ اس میں جہاد کرنا کیسا ہے حرمت والے مہینے چار ہیں زی قادا ذیل حجا محرم اور رجب قل اے محبوب آ فرمائیے قتال الفی کبیر اس میں جنگ کرنا گنا ہے عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکنا وہ کفرم اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا ول مسجد الحرام اور مسجد الحرام سے روکنا وہ اخراج و ہی من ہو اور وہاں کے رہنے والوں کو باہر نکالنا اکبر و عند اللہ اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے ول فتنا تو اکبر من القتل اور فتنہ قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے بات یہ تھی کہ صحابہ کرام کا ایک لشکر حضور کے حکم پر ایک مقام پر جہاد میں مصروف تھا جمعر ثانی جمعرہ کے بعد رجب کا مہینہ ہوتا ہے صحابہ کرام یہ سمجھے کہ چاند نظر نہیں آیا تو وہ یہ سمجھے کہ آج تیس جمع ثانی ہے رجب کا چاند نظر نہیں آیا وہ جہاد میں مشغول رہے لیکن بعد میں انہیں پتا چلا کہ رجب کی آج پہلی تاریخ تھی اور چاند نظر آ چکا ہے تو کافروں نے ملامت کی کہ رجب میں تم نے جنگ کی ہے اور رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس میں جنگ کرنا یہ حرام ہے تو صحابہ کرام نے حضوری مسلح پوچھا تو یہ آئےت گریم نازل ہوئی کہ ہاں حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا تو گنا ہے مگر صحابہ کرام نے یہ گناہ نہیں کیا اس لیے کہ ان کو پتا نہیں تھا چاند انہیں نظر نہیں آیا اور وہ سمجھے کہ یہ تیس جماعتستانی ہے تو جان بوجھ کر انہوں نے رجب سمجھ کر جنگ نہیں کی اور کافروں کو جواب دیا گیا کہ تم اس معاملے کو اچھالتے ہو اور شور مچاتے ہو اور تم نے جو حرکتیں کی ہیں یہ کیا جائز ہے تم نے کیا کیا ہے اللہ کے راستے سے روکا ہے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے مسجد حرام سے مسلمانوں کو عمرے سے روکا مسجد حرام میں رہنے والوں کو ہجرت پر مجبور کیا اور تم نے فتنے کیے ہیں کفر پھیلایا ہے شرک پھیلایا ہے تو شرک اور کفر کا فتنہ یہ قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے اور صحابہ کرام سے تو یہ غلطی نشیان میں ہوئی انہیں پتہ نہیں تھا کہ رجب کی پہلی تاریخ ہے یہ ابتدائی حکم ہے لیکن پھر بعد میں شریعت نے یہ اجازت دے دی کہ رجب ہو کہ محرم ہو کہ ذیقہ ہو کہ ذیل حجا ہو جہاد اللہ کی عبادت ہے اور یہ ان مہینوں میں کرنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے اولا یا یقاتلونکم یاردو کم عن دینکم مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ کافر تم سے لڑتے رہیں گے یہ مت سمجھنا کہ تمہارے دوست بن جائیں گے اور ہمیشہ وہ تم سے جنگ کریں گے یہاں تک کہ یاردو عن دینکم وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں انستا اگر وہ اس کی طاقت رکھیں لیکن مسلمان دین میں پختہ ہیں وہ دین سے پھرنے والے نہیں بتایا گیا کہ جب تک تم اسلام نہیں چھوڑو گے یہ تم سے لڑتے رہیں گے اور تم اگر اسلام چھوڑو گے تو تباہ ہو جاؤ گے وَمَن يَرْتَدِتْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ اور جو اپنا دین چھوڑ کر اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے فیم و کافر اور کفر کی حالت میں اسے موت آ جائے فلائی کا حبی معلوم دنیا مل یہی وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں اور آخرت میں ان کے اعمال برباد ہو گئے وہ الاشا بنار اور یہی لوگ جہنمی ہیں ہم جہاں خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما ان لدینہ آمن بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لدین اور انہوں نے ہجرت کی جہدو پی سبھی اللہ۔ اور اللہ کی رام نے جہاد کیا ملائی کے رحمت اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں اللہ انہیں ثواب دے گا اللہ غفور رحیب اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے صابر کام نے حضور اقبال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ عبداللہ بن جہش جو لشکر لے کر گئے تھے اور رجب کی پہلی تاریخ کو انہوں نے جہاد کر لیا اور اس وقت اجازت نہ تھی لیکن چونکہ انہیں پتہ نہ تھا اور چاند کو انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی ان لوگوں کو چاند نظر نہ آیا وہ تیس جماعت سمجھے تو انہیں گناہ تو نہیں ہوگا لیکن حضور سے یہ سوال کیا گیا کہ جہاد کا ثواب کیا انہیں نہیں ملے گا تو شاید فرمایا گیا یہ لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں ہجرت انہوں نے کی ہے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا یس الکا آپ سے پوچھتے ہیں انل قمری ول مئی شراب اور جوئے کے بارے میں کل اے محبوب افرمائی فیم اسمن کبیر ان دونوں میں نقصان زیادہ ہے وہ منافع اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے فائدے سے مراد یہ ہے کہ بسا اوقات جوئے میں بغیر محنت کے بہت بڑی رقم ہاتھ میں آ جاتی ہے وہ اسمو ہوما اکبر فیم ان دونوں کا نقصان ان دونوں کے نفے سے زیادہ ہے نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے جب یہ آیت قریب نازل ہوئی تو شراب حرام نہ ہوئی تھی جوا حرام نہ تھا مگر کئی مسلمانوں نے جب یہ خیال کیا کہ نقصان زیادہ ہے تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا پھر پانچویں پارے میں یہ فرمایا گیا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ نماز کے اوقات میں وہ شراب سے باز آئے ساتویں پارے میں پھر آیت نازل ہوئی اور شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ چند سالوں پہلے ٹی وی پر ایک پروفیسر صاحب آئے اور وہ گفتگو کر رہے تھے شراب کے موضوع پر اور انہوں نے یہ آئےت کریمہ پڑی اور کہنے لگے کہ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے تو شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے سگریٹ میں نقصان زیادہ ہے نفا کم ہے تو بس قرآن نے کہیں منع نہیں کیا نوز بلّال یعنی ابتدائی حکوم کو لے کر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا اور ساتویں پارے میں واضح طور پر شراب کو حرام کر دیا گیا انہی کے متعلق علامہ اقبال علیہ رحمان نے کہا خود بدلتے نہیں خوراک کو بدل دیتے ہیں اللہ تعالی ایسے لوگوں کے شرور سے محفوظ فرمائے <قُول> وہ یس النا کا وہ یون آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں خلیل اف آپ فرما دیجئے جو ضرورت سے زاہد ہے سب اللہ کی راہ میں دے دیں اسلام کی ابتدا میں یہ لازم تھا کہ ضرورت سے زائد چیز کا اپنے پاس رکھنا حرام تھا اور اسے اللہ کی راہ میں دینا فرض تھا لیکن بعد میں جب زکوۃ کے احکامات آ گئے تو اب ڈھائی فیصد اللہ کی راہ میں مال دینا ہے ایک لاکھ میں سے ڈھائی ہزار روپے اللہ کی راہ میں دے دیں گے اور باقی مال اگر رکھنا چاہے تو شریعت کی اجازت ہے مگر اب بھی افضل یہی ہے کہ ضرورت کا سامان اور ضرورت کا مال رکھے اور ضرورت سے زائد اللہ کی راہ دے دے ذرا سوچیں کہ جب یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا تو صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا وہ صرف آج کا کھانا رکھتے اور باقی کوئی چیز نہ رکھتے سب اللہ کی راہ دے دیتے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ڈھائی فیصد زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے اس وقت بھی کئی مسلمان ایسے ہیں اس معاشرے میں کہ مکمل زکوۃ ادا نہیں کرتے کذاری کا اسی طرح جو اللہ لکم الآیات تمہارے لیے اللہ تعالی آیتوں کو بیان کرتا ہے لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو پھر دنیا کے معاملات میں اور آخرت کے معاملات میں ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ پیچھے جوئے کا ذکر ہے جوا کسے کہتے ہیں جوئے کی تاریخ اور اس کی اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں آپ کو ایک مثال دے کر جوا سمجھاتا ہوں اگر یہ اسکیم نکالی جائے کہ یہ ٹکٹ ہے اس کی قیمت پچیس روپے ہے آپ لیجئے اور پھر قرآندازی ہوگی اور نمبر نکل آیا تو آپ کو ایک کروڑ روپیہ انعام دیا جائے تو اسے یہ پوچھیں یہ پچیس روپے کی جو ٹکٹ ہے یہ اگر ہم آپ کو واپس کریں تو کیا ہمیں پچیس روپے مل جائیں گے تو وہ کہیں گے نہیں قرآندازی میں نام نکل آیا تو ایک کروڑ روپے آپ کے اور نہ نکلا تو پچیس روپے آپ کے ضائع ہو گئے یہ جوا ہے اور حرام ہے اور جس قوم میں حکومت کی طرف سے جوئے کی اسکیمیں شروع کی جائیں اور جس ملک میں جوئے کو حکومتی سرپرستی حاصل ہو اب بتائیے وہ قوم تنگ دستی سے اور بے برکتی سے کیسے نجات پائے اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو جوے اور سود کی لانت سے نجات تھا فرمائے وہ یس کا اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں انل یم یتیموں کے بارے میں قل اسلاح لهم خیر یتیموں کا بھلا چانا بہتر ہے سوال یہ تھا حضور اقبال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب یہ آیت کریما نازل ہوئی کہ یتیموں کے مال کھانے کی اجازت نہیں تو مسلمانوں نے یتیم کے مال الگ کر دیے اور پھر کیا ہوتا یتیم کے مال سے یتیم کے لیے کھانا الگ پکتا اب یتیم کے لیے جو کھانا پکتا کبھی زیادہ پک جاتا کبھی کم پک جاتا زیادہ پک جائے تو وہ بچ جاتا اب بچ جاتا تو وہ اس مال کو نہ کھا سکتے کہ بھائی یتیم کا یہ مال ہے اور الگ پکانے میں یتیم کا مال زیادہ لگتا انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر ہم ایسا کریں کہ ملا لیں اور اگر ہمارے گھر میں چھ افراد ہیں اور ایک یتیم کی پرورش ہم کر رہے ہیں اور یتیم کا مال بھی ہے اور ہم یتیم کے مال سے اس کا کھانا پکا رہے ہیں افضل تو یہی ہے کہ ہم اپنے مال سے یتیم کی خدمت کریں لیکن ایسا نہیں اگر طاقت نہیں ہے تو یتیم کے مال سے اس کا کھانا پکانا ہے تو شریعت نے یہ اصول مقرر کیا کہ ہم اندازہ لگاؤں کہ سات افراد کے کھانا پکانے میں کتنے روپے خرچ ہوتے ہیں مثلاً ستر روپے خرچ ہوتے ہیں دس روپے یتیم کے مال سے لے لیے جائیں اب ہوگا کیا ہو سکتا ہے یتیم نے بارہ روپے کا کھایا ہو یا آٹھ روپے کا کھایا ہو کہ یہ ملانا تمہارے لیے جائز ہے وہ ان تو خالی اور اگر تم یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو اس مقصد کے لیے فیقوان تو وہ تمہارے بھائی ہیں وہ لاہم المف صدا اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والا کون ہے اصلاح کرنے والا کون ہے تمہارا یہاں ملانا یتیم کو نقصان سے بچانے کے لیے یتیم کو مال کھانے کے لیے نہیں وَلَو شَاء اللَّهُ <لَأَعْنَتَكُم> اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تمہیں مشقت میں ڈال دیتا اور تم پر لازم کرتا کہ یتیم کا نقصان بھی نہ ہو اور یتیم کا کھانا الگ بھی پکے اور تم اندازہ کرنے میں بڑی مشکل میں مبتلا ہو جاتے اللہ نے کرم فرمایا آسانی فرما دی ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ولا عنكي حل مشریکات حتى یؤمن مشرک عورتوں سے نکاح نہ کروں جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشریکا اور ضرور مؤمنہ کنیز مشریکا مالدار آزاد عورت سے بہتر ہے کہ وہ مومن ہے ولو آ اگرچہ مشرقہ مالدار آزاد عورت تمہیں کتنی ہی اچھی لگے یہاں سے ایک اصول قرآن نے مقرر کیا کہ نکاح کرنے میں مال کو عزت کو نہ دیکھو نکاح کرنے میں دینداری دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ چار وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں مال کی وجہ سے خوبصورتی کی وجہ سے خاندان کی وجہ سے اور دین داری کی وجہ سے آپ نے فرمایا سب سے زیادہ کامیاب وہی ہے جو دینداری کی خاطر نکاح کرے ولا تن کی عل مشرقی نہ اور اے لوگوں اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرقوں سے نہ کرواؤ حتی یہاں تک کہ یؤمنو مینو وہ ایمان لائیں ایمان لے آئے تو اور بات ہے پھر نکاح ہو سکتا ہے مشرقین اور ضرور غلام مومن جو غریب ہے وہ بہتر ہے اس مشرق آزاد مالدار سے کہ جو ایمان سے محروم ہے لو آ جب اگرچہ وہ تمہیں بہت اچھا لگے یعنی جس کا عقیدہ درست نہیں ہے چاہے وہ کتنا مالدار بھی ہو اپنی بیٹی اس کے یہاں مت دو یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں واللہ يدعو الجنہ اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے اور مغفرت کی طرف بھی ازن ہی اپنے حکم سے اپنی مہربانی سے ویبین آیاتی لنناس لعلہم اور اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ سمجھیں غور کریں